من کلک سمتی آسوچ پاکی امک آوز لوئی تاسر امند ترف نو تا بھی ہدای کت باہجان راجر وی تاسر پری بو بانے بابو نتا تم مان لن توشر نشی گرے ساس بتاقت کے را ذر کے غذا غزولم وجا لہاریا ٹیار کرنا وجا لہر ہاجا پاکی پبندی پردا لاش کرے بلک سرم دایا گن بلکیڑ تری خلپ نو نیم آم بل سر د آ سم غذا قبل لر دل چانک شف اور لڑکی مصیبت لفظ اور زمہار سکھ در گرے کلیل اما تذکنگ نصیحت قبل امدیکل لا شرین دان شریو سر شری گانیہ آئے اشوک دے چاول پیداشور کی, کی و من دوار سما اشوک تاسو لا ریسمان اسم کی طرف نام اے لاہم در کارو وقتار دلہ قل کرا تو من کم کم تو سار یقین تو یقینی دلیل ساسو کا تاسو رشی اللہ عال سماوات تو آئے نوی نری عالم آسو چیری اسمان کے خبر وان وما کن یا نیو وسون ایرا مخلوق کل پور تکیم بلکہ بل کی بن شیرے دری لمدا خرت پبار کی بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّن نَّبَإِ الْغَدِيرِ أَن بُهْتَ شَكِّهِ وَالْهُمُ مِنْ عَامٍ بَلْ كَذِيبٌ يَدَّعُونَ الْأَذِيَمَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِذَا كَذَّبَ خَلَقَ أَيْزَ كُنَّا نُعْبَدُ وَأَبَاؤُنَا كَلَّ شِمْغَ خَارِشُوا وَزَغْمَ مَشْرَعًا أَيَنَّا لَمْ يُخْرَجُوا يَوْمَ مَحَارِ اسْتَلَكِي ذَوَارًا یقیناً ورد شو ہم سردا مغاوذ مشران تو دین محکم ان ہا زا ال فاطر الولین نریدا مگر درو قسیری دذڑو خلکو قل سر فی لغ تو اؤ غز دا سوز مکہ کہ پنظرو نو غرے ببرسلائے کیف کا ناقت المجرمین جسرنگ جس و انجام د مجرمانو خلکو الاتا زند موخ مخار کے الاتک امکے گتن سیا کے چلو ن شریست نتا دو کتم سارکی ات وی دل درجن یا راضابتا سو ریشنی فلائیزاش بازا جاپچاسے وئند یقینی لاش کر لے کنڈی دینی نلاش کر نئی سار بام می بائے شریقی امین اسپٹے باسمان کیون بل میلافی کتابین مگر دا بتاب کار کی ان قرآن یقینندہ قرآن شری بائے کے اختلاف کریم اللہ رحمۃ یقینا قرآن امان ان نو ابا کے عقیدب نو حکم یقیناً فیصلوں کی دلی درمند کی بخل حکم علیم اللہ فتح اللہ نقال الحقل مبین یقیناً ان کلا تسم الموتا یقیناً طور شکل موتم الا تم سم درکش کتنی ول میری کلچو گزی شاید گومت ان بشکی گمر شکو لا مہیو می بنا مگر تیم پایا نو فو ملی نیادا تا کئی وی دا کامت خلکو اخرجنا دا بتم رو باس میل روزنا کتندرتی الناس کئی اکان لا دادنا چید پا تان کئی وی مشورمی اب کم چارجم بکاروں مت نیم میو کل دے بات داچانچا تنو جنگی فو ن دفسی میشی مختلف ہتاشی کال تپوس گزمبیاتی زمت نرو جن گڑل پلن تو ہےت میرا سو بخل نو راگی کیڑی امان جا کتم تا ملک کنسان ملن کلتا سو کال ول ارابی فرداضا پری پسری فوتن دِی ویسرین شکل المی خلد میری یان لوی چی پاکپترامکیم وَالنَّهْرُ مُنْصَرِعٌ وَذُرْنَاوَالشِّيبَكَ قُصُورُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ يَغِينُ الفَزْنِ نِظَامُ كِذِذِيلٍ يَقُمْ لَنَا شِمَالُهُ رَوِيٌّ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَقَمَدَ الشِّبْكِ مُشِيبَ شِيلَيْكٍ فَفَزَعْنَ بِرَيْمٍ فِي السَّمَاءِ وَمَنْ فَلَقُونَ عُصْمَانُ وَلَوْ ذَمْكُ عَلَى إِلَامٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مگر سوکھ اللہ تاجی و ترنجی سہارت سنکل جوڑخلہ تہار چ مضبوطی پیدا کر رومن لا خبردار دے پائے کارو ساسی کراچرات کے پخستی ادا خلک بد گبر پامنو منجار سیت چار آتلوں کی قیامت کی بکٹ ابینار کے تاثر اب تل جی ہر رام اے نبی یقینا تام میرے بندگی و خاص قوم درب در خارے عزت اختیار کے میرتوانس ماتام د تابے کو قرآن وا تمر شیرے چ قرآن بیا نک چائے قرآر نفین ومن فقل انما آن من یقین دا تم فیل ولیم اصوچا شد خوران کنلوی سیوری کم تیزی بلستان فتار تاسو پی جنبا نم تعملون نرسا رب غافل دا اللہ من الشیطان الرجیم <تصفح> بسم الله الرحمن چیتا آیا تو کتاب المبین دایات نی دا کتابیں ہکوبات نتلو موس فکیل بیا نو متا بارے دبر موسال فراؤن پیشیا سرام د پار د فیدو دا قوم چی مان روڑی ان فراؤن شیا فتم مین یقین فرون لوئی کروا پائز مکیم او گردلو سیدون ان کئے مختلف ڈلے کمزوری کبلی یو ڈل داستم الا زنان جامن دائح كان من مفید یو دفسات نی دو جحسان کو چکمزوری شو پا ملکی و نجا مت وارس او ګرضو عغله را مشرران ددين او ګو غله رووا سا دا عمل ک و ک نه لههم في اوطاق ورکو نودي ل را ب مکه کیم وونور فراونه ومانا وجللو د همما من هم او اوہ طرف ترفدار بنی سرنا چیتی واحد موس اٹھ ملگ ما مور موسا لا چھپے کو فا فل نلچی اگی پد باندی نو آچوادی تسنی ام یری گا کے دا دا دا مغم, مغم جنکیا تجائے راتو لئی مسلین یقین مِنَ الْمُرْسَلِينَ گرجون کیوں دلرتا تام اور گرجون کیوں دل رات پیغمبران فل تقت آلو لِيَكُونَ لَهُمْ یقو نل روچت کو دل را دائے و بونا فرونیانو عاقبت دارے چشی دل را دشمن و غم ان فرعون و حامانا وجنودهما کانو خاتئین یقینا فرعون و حامان او ایدہ او داغی لغ کرے و وکالتمرات واؤنا قرت او فراون دا یخ والے دستر گزمارے اوستابئی لا تختلو ہو آسائی تخ امید دیچ نفبرا کی مونگتا یا به و غزو بشانته د بچیم وهم لاشرون او حال داین نهپ وازبحافعاددو میں موسا فار غ او شو زړ د مور د موثال خالی د ان کا دل تبدی بہ لولا اربطنا على قلبهام یقینن نیز دے واے چھام خاخ کارکڑے ہا ہا دا گوں کلک کلک ولے نوی راوسم دارے بژڑ لیتکون من المؤمنین دادی دا بارا چشید یقین کہ ان کو نہ اللہ پواعدام وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُسِيمٌ وَالْمُورْدَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ سَلَامُ خُرْدَغَتًا وَرْبَسِي وَرْبَسِي دَامٌ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُوبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ نَعِي كَتَلْدَتَا دَلْرِنَامُ أَوْحَالَ لَعِي چِدَعْفِرُونَي عَنَّبِي ذَلِّ چِدَعِ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلَهُمْ أَوْ بَنْكْلُومُنْغَا بَدَبَانِي بَيْوَرْكَ وَنْكِ زَنَانَا مَخْكِ دَرَاتْ لِلُو دَمُورُنَئِمْ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ وَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ نويل داخوریم آيَا أُخَيَمْزَ تَعُسْتَعَ پالک ددارا وہ لری فردد نلا اِہ کئے ولا تحزن واپس گرجو متا دیر پارچی یخشی داغ او نغم جن کی دید پارچیات سی برے خبر آئے چادت اللہ تعالی رشتی ندام لیکن ڈیر دخل کو نوئیگی ولمّا بلغا شده چور سید موسیٰ علیہ السلام بلم بلگا شوستم ارکل چوری مو سار سلا مخلیبریا فیصلو نجیل می عدا سے بدل اور کنگا خیستکار کا ان کو تامل مدین غفلت منحم اور داخل سے موسال سلام خارد مصرتا پوخد غفلت کے رجلین دفیح نوی مندو بائے کلی کی دسڑی چنگے کا اوم ہاضا منشی آتی ہی وہ ہاضا منا دا اوسڑے دبیلی دونوں سال سلام نو دا بند داغت دا دشمن فستگا سہ الزی منشی آتی ہی آجی منا دویم نو کو کس ن فیادو دست دانداب السلام نو ختم ک اللہ تلاؤ مردا مِنْ عَمَلِ إِنَّهُ عَدْوٌ مُضِلٌ مُبِينٌ موسیٰ علیہ دا, دا مل شیتا یقین شیتا دشمند گمراہ کا کے کارے غلام تو نفسی فغ فرلی فغفر وہ صحیح السلام روام ماں نقصانوں کو رخبل دان ماتا دا بخنوں کی نو اللہ تو هُوَ الْغَفُورُ انفورحیم یقین اللہ تعالیٰ بخنا کون کے رحم کون کے دیم قال رب بما انعمت علی فلن اکونا ظہیرا للمجرمین ویل موسیٰ علیہ السلام ایر آرام پسر دائی چتائی احسانات کری بمان ہیچ رائی بن شمزو مدد کا ان کے د مجرمانوں فاس وہں ف مدین یترقب خائے فائیں یا کا باے خار کے کی یریدن کیوں انتظار انتظارے کاوں فہ استتن سرہوں بال نغه ہسڑے چې مددی غوښتل او دنه پرون بیا یې چې غوښلې زدان قال له موسی انک لغوی مبین او ال د موسی السلام یقینا خامخا سرکشی ښکارام مسا ان ان کس يَا کسی تُرِيدُ دلیا تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ کمتل نپس وی لگے موسائت واڑے ماں کتلے لگ یوتن تایو تن لرپر توری دو ن جبار فیل ما تری دو ن مل مسلح تنوے مگر دائ چی شیت ضروری کن کے پر ملکی او تنغاڑی چشید اصلاح کن کنام وجاء رجل من اخسل مدینہ تیسام راغے یو سڑے دلری طرف ترے خارنا منڈی والی یا قال جا موسیٰ ان المل آیات یا تمیرو نبی کل یقتلوک وی ویلی موسائن مشران در ملک جرگ ساپ بارکی کے دیر پارا ساقت فخرج انی لاسین ازاد ملک نائن خواہ ن فخرج منها خواہ یترقب وہ داغ دائری کو جی ویلے رو بچا جہتی ارگلاچ مکڑا ترف د خا سبنی سوا سب ویلو می دے شی ربز متا برابر لرد نجدالل متم میسی یس ارکلا شیو رسیدو بو د وی مند دا پخوا کیخل گونا سیر بولہیخلرام اجدیند مجھا سارو مندو داخواجنا من کوئی فل سارو رام کا خدب کو دو د سکار د ستاسوں چ سااروی نو ب حال لا نسقی حہ ہے یس د ریا وابوہ شخں کورم دی من ب کول ننش کولیں تر واپس راشی دا نوشپن کی، واپس لاڑسی راشپن کی۔ او گا زورم فسقا سمت ندو سراب ا پلازمار فلم ساری پخلا لما گڑا سوریتا من خیر فکیر ے ل را بزما قینظہغہ چې را لے گے تم د سخوراک محاجم فجاہ اتو ہدا ہوما تمشي لاحیا نراغ ل دتا او دا جی نه کونا را بڑے رہیاانیں۔ خالت کا سید دیویل موساتمپلار تارا بلیم دیک پاچ بدلدر کتا دے وز دے چیتا رابل فل اہوکل اور کلچی دیرا غیاء غطاو بیان کر بابا نیخ بالتفصیلی بیان قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین اوزی رمکو دلتا بشوی تندقوم ظالماننا قالت احداہما یا عبت استاجرہ وہ الیہ خدا ایڈوارو جی نہ کو پلا را دے زان سرم منظور ہو گزوان ان خیر من استاجر دل قوی الامین یقینا غرا جد زان لم جوڑے دا طاقت ور امامان کاری دو ان, ان کی ہکاح دم ن تی لگواڑ چپنی کا سر درکم تاتا یدید الاجورنی سمجھ مزدوری بکت کا فائنتم تاشر فمی نا لبتاد ترف نانشو کازن کاڑم چاہن کام پاوی ستجنی من ساح زر اب ممیت مال رائے ان شاء اللہ قال نام کال کبئی ویل مسا بستا لوزے زماستہ درمی اجلے قبی تو فلادوان ل ہریو دلد بارو نیٹوچی مع پورک نئی جاتے کل پا ولامک پائے خبرو چی مار فل ملا جلا سارا ویاحلی آ سمی جان بھی دور نارا اور قلائے شبور اکرم موسیٰ علیہ السلام مرستنے نیٹا اروان شو سر دخبل کورنے نام نویل دا دا طرف د تور غرنے اور قالا لے اہلہم کسو انی آنستو نارا ویویل خبل کورنے تاہی سار شیقیدن مالی دلے دے اورم لا لیاتی میارے لا کلو کی روڑن تاست دےو دخوان خبر یا روڑم سروٹوارچتا دا سو دان گرم گئے فل ماندی شاطمنی فیل بات مارکتی د گاڑی دا, دا کنداڑا میدان برکتی گیم د ترف د انی ان اللہ رب چھ موسائن ز خبر کو ان کے مستاثرام ز اللہ رب العالمی ون القیہ ساخلا مسائم فلم تحتوں کا نہ جانو روم ارگلی شولی رام سا زر خدے گویا کلاچم چماروں اگر دے دے شا کو ان کے اوشاد ندل یا ما اقبل وَلَا تخف ان کا الْآمِنِينَ ائے موسام مخام ی رے گمائے دامن والو نام اس لوک کی ادا کافی جیب کا تخرج بے غیر سو ورن لابا سلاس پلے پگریوان کے روبوزیا تک اسپین بغیر وز میل کا جنا حکم نر راہ اور جوان سراخ پلے مٹی پوکھ دیا رکیم فضان کا پوران مر ربی کا علا فراؤ نو مل ندا دم و جزادی ساد ربد طرف ندی فرانو گٹانو دم داوتا انہم کانو قوما مفاسقین یقینا نائی دی اغیی دی قوم فرمان قال رب انی قتلتو منہم نفسا مفأخافو ان یقتلون ویل موسیٰ علیہ السلام ما وجل داغین یوتن دیرے گم شئی ما قتل کی راب ودل کیم آخی ہارون ہوا سم ان لسانا ارور زماں ہارون سلام دیر سفارے زمانہ بجبیم فارسد ہو ما یار صدیقی انی اخاف آئی نو لے گا دے ماں سلام مدد کر ان کے اجزما تصدیق کریم یقینا یریگم چی داخلک بما دروجن گنی قالا سنشد عضدک بی اخیک و نجعل لکما سلطانا فلا یصلو ینلیکما ویل اللہ تعالی زرک لکوم زشتام مٹ صابر اور سلام ادرکوم تاس دوار الدراب دوار الدرع نشی رو تا سبستر بیاتی ما کمگا زئے دار زمپا تو سو ساسوتا بار بالبی فل بی آیاتی بئی ارگل شراغی تمو سال سلام زم بموجا تخارو سرام خالو محاذرام ارو نانو ندی دام مگر جادوے زان جو کڑ شری و ما سمے نا بہذا فی آبائی اندا اور ادل منگلا خبرات دا توحید پمشرانو مخنوخبلو کے سلام مرب زمارے خپو پا جان چراؤڑی ہدایت را خاص داغد ترف نام و منت کن لہو آدار او باغ شاہ چیوی اغد پارام خان جام دکور رستنیم انہو لا یفلح الظالمون یقینا نشیب اشکے دے ظالمان وقال فرعون یا ایوہ الملوم آلمت لکم من الہ غیرین اوئل فرون گٹانوم زمان زنیم خبر تاسل را پبل مددگار زمان سیوان فاؤ کلیا ہامانو لمال رائے ہامانا پخٹان فجالی سرحلہ لی موسان نجوڑ کمادارا دنزم دیر پارا چوکھی جمز من سا پیم ویلاز منل کا دین اکینند گمان کم پدرو جنو نام و تک برا ہوا جنو دودی غیر اللہق الوکڑا دے فون لہ کرو بازمک کے پنا جائز سرانو ملین لاؤن فا کیری بم ترف تارو ندولی فا خزنا ہوں اجنو دہ فن بزنا فیل انگا د فرونو دد لہ کریم اور ظلم غدی بدر آپ کے کی فنزور کیف کانہ عقبۃ الظالمین نو غور اس سرنگیش اخرین انجام دے ظالمانو وجعناہم ائمتین يدعون الی النار و یوم القیامہ لا ینصرون اور ظلم غدی لرا پیشواگان چ دعوت کی ورتاں اور پر از دقامت با دی نشی کے لئے واتبعنا ہم في هذه الدنیا لعنتا ویوم القیامت ہم من المقبوحین اور پر لبسے والے گمم بدی دی بسے بادی دنیا کی لعنت اور پر از دقامت با ہم دی دبت حال نویم۔ موسال کتاب تو پسائ ناچ ہلا کرا پیڑ محکنے بسائر لِلنَّاسِ وہ رحمد لَعَلَّهُمْ الح دا کتاب دلیلنا دا پوئے دا پار دا خلق و ہدایت و رحمت دی دا پار آج دا خلق نسیت قبل کی وما کنت بجانب الغربی از قضینا الی موسیٰ مرا وما کنت من الشاہدین نیتا پا مغربی طرف کی کلچ اس پارمونگا موسیٰ علیہ السلام تکار دا رسالت انے دہذری پاحکی ولاکی ننشنا کورت ملکی پیدا کر پیڑ بانی عمرونا وا کت اہل مدنا سلو میاتی مسین اینت پوکی چیز تا لرا وَمَا تا نمایا مار لے تو انیتانی کل شی آواز علیہ سلام نرد کتاب من من ولا کحمت کا لما کاحمت رحمت ربد ترف طرفنا دیربار ہا شیر اور ور کے قوم تاش تا شند راغلی گی تا کے اور ور کون کے استان محکم دیربار ہا شیدی سن سی اد قبول کی ولولا ان تصبہم مصیبت بما قدمت ایدیہم فیقولو ربّنا او کن دا حوالا شو برسید خلق تصم مصیبت وسموع دائ بدام علون چ مخلی گلی لاسیون زدم نوائی باندے مصیبت پر وقت کیجے ربظم لولا ارسلتا الینا رسولا فنتبع آياتک ونكون من المؤمنین تعلن ذالک من الرسول نم با تابیداری کڑے است آیاتو من د ایمان والونا فلمکل چرائے خلکتا اسلام موسام نوئل دیب تاسکیم ولے نور کی دی نبی دبشان دا چور کرشو موسا تام موسام قبل کفر دیکر کڑے پائے کتاب چورکڑ شو علیہ سلام ت مخت قرآن کالو سے ہرانی ترونا وکل کا فرون ویلی دادی داد امداد کر دیول سرام ادی میو بان کتاب دل ہوسر تاسو یو کتارفدال زبادا تا دارشک تاسوئے دریشی نونا فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعَلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ آهَوَاهُمْ كَدِيث تَعَسَ خَبَرًا قَبُلًا نَكْرِيمٌ نَبُوَ شَائِقِنًا دِي تَعْبِدَ عَلِكَي دَخْوَائِشَاتُ اخْفَلُهُمْ وَمَنَّ ظَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُمْ بِغَيْرِ هُدًا مِّنَ اللَّهَمْ اصونک لے گمرے دا شان اشرفانی بخبل وای خواہش بسی بغیض دلین دلال درفنام ان اللہ لا یهدل قوم الظالمین یقینن اللہ تعالی ہدایت نور کی قوم ظالماں تام ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون پلب سیبان کڑ گی من پارا چیتے نصیحت اللہ تین ان کتاب میں آسان سیورکڑ کتاب مقید قرآن عی بل کتاب نی ایمان روڑوں وی دال کالو آ منا چیل پی بانے دا قرآن دی وی من پوڑک ربد ترف كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ یقینا ہم نما محکی دل قران دراتل اسلام لر ان کی اولائے گیو تا نو اجر دا کسان اور کیدی شدید دا ثواب دا عمل لذیدو چن وسمودائے جی دی صبر کنے رہن و یترون بالحسنۃ السیئات و مم من رزقناہم ينفقون اور دفق یلی بخیستہ کار سرا بدیں لران اور دار ایمان نجمودی لا ورکری خرچم گئیم و از سمع اللغو اعرضوا عنه کل شو وردی سبی فی خبری مخری دائنن وقالو لنا اعمالنا ولکم اعمالكم سلام علیکم وائری ملو نریتاستارتاسو ملو نریدائی زم گوستر لانب تیل جاگاڑ مرغرے اخبر تری کبل جاحلا نسران کلا تحدی متا کل یخنت نویم نشير صولي حق تاغ شادر آشي خوخيتم لكن اللہ تعالی حق ترسي شادر شوارين وهو آدم بالمحتدین والله تلا دیکھ پویا پا حدایت من دنکو وقالوا إن التبع الهدى معا كان تخطف من الظنان اوائی دا مشرکان کم تابداریو کو دہید آیت سامر گرتیا کی اوبا تختو لشوم دخبل از مکنان اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبا ایلیه سمرات کل شئر رزقا ملدنا مل آیت سین دے ورکڑے مو دیلر حرم امن والدے رخ کلی دی دشائیں تا می وید ہر قسم رکھ درف نام ولا کن اکثر ہم لایا لمون لیکن اکثر دلی نہ وکم گی و کم لکنا میں بترت معائشت اویر ہلاکڑی منگا کلیم چدہنا تیرچو بریخلچندی کیم فتل کمسا کے نوم لم تلیم نا کنڈرات کنارسی او میری وار سان دمل وا کا نبو کا موہل کل قرآرا ہتا یا باسافی امہ رسول انو سارب ہرا کہ ان کے لیے تولو کلو تذیش لے گئے اے دائے پمینسکی اے رسول یسلو علیہما ایتنا اش بانی پری بنی ایتن زم و ما کننا مهلک القرى الا واهلها ظالمون انیو منگا ان يوم الغلاكم کی دکلو مگر بدا سے حال کی جدائے اوسی دن کی ظالمانی وما اوتی تم من شیئن فمطاع الحیات الدنیا وزینتها اوہا جدر گرشی دا اس تصیدنا دا معمولی فیض دا دجون دنیوی اور دول دا غیرے ومائند الله خان متون صد اللہ الله سردی غور دی آمیش باخری افلا تا کلون آیا فاقل نارنالتا سو افم آدنا ہوں آدن حسنن فہی ایا سوشوادر خیست متا ہوتا پشندا چا کی فیڑھی ما لیا من محدری بیا قیامت پر حاضر بیاگدیامت ہاضیر کرا ویو میونادی شورک اپ کمر بدیتا نو بو سو شورکا چیتا چیتا شریقا پال ربناز نو نام ابو یا کسان چی پائی بندا ہبز منگام دا کسانی چی گڑی اغونا گماکڑی منگام اغنا ہین گاہکڑی میلران گمرشک سچ تد دینا نو دی کاری پیشکا کو داتد وکیل شرکا کتاح فلمستی روبل شریقان ساسو چی بندگی ملک دی بائی تواز وی نئی ویس کبول والی نکی دل بال ہو ری ہدا دبرمر بدیل آواز ورکی و وئی سرگی جب وڑو تا سو پیگمبرانتا فمیل مو میریت نپڈی دل پیوار مَنْ سو شل وَعَمِلَ صَالِحًا <coughs> نساج توبہ کرے دشر نہ ایمان راوڑے او عمل گڑی مطابق د سنت فاسا یکو منن المفلحین نونذر شبید کامیابون اور ربکم یخلق ما یشاء و یختار عربستا پیدا کیں سجوالین اور اورکیں سجوالین نشری مخلوق لڑ سے پاگ داؤچتے شری کاڑی بیال می سو رو اور افسارے پائے چپٹری اللہ, اللہ, اللہ نشاخدار لبند گئے سے وادا نام لہ الحمدو فلام اغرل را صفاتنا ذ خدائی تولی بد دنیا وباخرت کے لہل حکم و, و الیہ ترجعون او خاص غل را اختیار دے فیصل و غتبو جز ول شیتاعصم قل ارایتم من جعل الله علیکم الليل سرمدا لایوم القیامہ وآیت آسپ وآیم <يم> کہو گر جللہ پتا سبانیش پا ہمیشہ تر دقامت قیامت بوریم من الہم غیر اللہی آتیکم بذیارم نسوک دے اختیار مند اللہ نسیوام شراؤ لیتا سلرارا دنورم افلا تسم نایا تا سو خبر نو رہے اللہ رائے تم ان جا ل کو منہار سر مدن نیلا تو آیا تا سو سوچ کرے کوز ہمیشہ تر کا مد رز بوریم من لا ہوں گیلاحی آتیخ مان سیوا چرالی تاس لائک افلا تو سیونتاسوئی نی وَمِن رحمتی ادمد اللہ جوڑکے سارا دیر پارا چی رام کئے پائے کارا چی لٹا سلا دیر پارا چیلا شکر قیم وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَضْعُمُونَ <تصفيق> أَبْا كَمُرَدْ شَوَعَةً بَوَرْكِيَ الَّذِي تَعَوُ بَوَيْمْ شَسُشُوا شَرِكَانْ زَمَانِ شَتَعْصُدْ دَعَكُلَ دَعِيدَ شِرْكَتْ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّتٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُ <تصفيق> رب باسو منگا امتنا شادت ان اور ما درو مدنا شادت گون کے نو مشری کا روڑے تاسو دلیل فالمک دیب پوشی یقین خدائی تو ارب بشینا شرک آشری سوڑی میم یقین دقم د مسال نجیاتوں کو دلیب خلاف کے من ما اور مقدار یقین چاویا نداغے بدرنی پی ڈلا خاندان قال له قومه لا تفرح کلچو دت قوم ددوم خوشالی مکہ اب تکور سرا ان اللہ لا يحب الفريحین یقینا اللہ تعالی ان خيى خوشالی کہ ان کی عبادت کرو سرا وابتغی فیما اعتاکم اعتاک اللہ دار الاخره او قوسشکا باکار کار پاغسیس اللہ تعالی در کرے کو رستانین الا تن سن سیب کمی نیا واسی اک لگ سکی تاثر فساد کی اللہ تعالی فساد یقیناكڑی مات جی دا معلو نوجے دائل نہ چخاس ماں سر اولمیالم منہ من من شد منہ جمع آئے دین پوئی گیچی یقین اللہ تلاکڑی ددن محکید پیڑو ناسو چخدو ددنا پتا خت کی جمکو جمع والا مجرمون اور تفوس بنشی کے دے تو گنا ہنو دجرمان فخر جالا قومی زینت ناوت دے پکپل قومان نے پکپل ڈال ڈال کے کال لینی دونیا تو چفتنی مسل ایر دے مل رو پشا چورکی کارونتا برقی لو سان چورکڑ شائی تیلم ایمان تبائی دتا سو لا سواب لاد بہترا شا لرا شیم لریم آملکی بتا رہے داسے سواب مگر صبرنا نا کتا فخنا بھی وبی داری نوخ خکم نادل را دل را دل تول کو دل اپزمگا کی فما کان له من فيات ينصرونه من دون الله و کان من المنتصرين نو دل راحس دل امدد کرے دد سرا د اللہ نو سیوام انو دے بخلا دبدل رسول گنم تمن کا نلم من نتر او سبا کا <وَيَخْدِرًا> ایک سانو چیرمان اکڑ مرتبے پر ہے افسوس یقین اللہ تعالی فراخی رشیو واڑی دبندے گانو نو تنگی لولهمن الله لنا له خصفه بناان کسان نه ایکرے الله ت لاپمګ نمب کے کې خک وکان لا یفلحل کافرون تبعی دا د لرائقین نشی بچ کې دے کافران۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا لذی لا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ور کو مونگا دا کو خاصا کسان چندوائی لوئی کول پزمک کی اور ن فساد اور انجام دا خوشا لئے دے دا پار دا متقیانوں من جاء بالحسنت فلہو خیر من ہاں آشا شرات لگڑو پخکار پخیستانو دا دا پار دا دا دا وجیم بدل شیورائے کسانو تا راتل کڑی نا مگر ہاشری سنگا ملو نول یقینا گزاچی فرسکتا رسام خام خا وس گزئی تا زید واپس منچ ومن هو في ظلال م تو اے رب توادم پاشا بہدایت پا کتاب رحمت من ربك او مرتا نبی چراغلی د کتاب مگر د وجے ربستان مددار ولا سا نڑئیتا لا کام وسائچی تا ت <تصفح> وَادُعْ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَدْعَوَدْكَ وَآخَاسْ فَلَّبْتَ عَوْمَكِهَا دَمُشْرِكَانٌ دَدَلُنَامُ وَلَا تَدْعُمَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُمْ قَرَامَ دَفْشَ مُوَيْدَا اللَّهِ تَلَىٰ سَرَابَ الْمَدَدْكَ عَلْتَامُ گنشت حقدار کلام فنا کیلے لہل حکمو ترجعون خاص اللہ در اختیار دے فیصلو خاص بہ گرد شہتا سو لا بس رحمنی اہ سی بننا کورونا چیخو دیشی پی وجاچی وی مندے ا hẳnانین شپدی بسیم تہان شیکرے <تصفح> ولقد فتن الذين قبله من قبلهم یقینا امتحانات راوسی من با یکسانون جدی نمخو ولیعلم <تصفح> ان الله الذين صدقوا ولیعلم ان الكاذبین او خام خاخ کارکی اللہ تعالیٰ کسان چی رشتنی او خام خاخ کارکی دروجن ام حصیب الذین یعملون السیعات ان یسبقونا ساما یحکمون آیا گمان کیا کسان چی کئی بدکارے چخلاس پشیدی زمد عذابنا بد دهاشنی ص فیصلہ گئی من کان یارجو لقاء الله فئن اجل الله لات سوق جا کی تو ساتھی ذ اللہ ذ ملاقات یقینا نیت دا خام خارات دا اللہ قام خرات ان دا وہ هو السميع العليم و اللہ صوری بار صوئے چاچان اکڑ اللہ دین د پارا یقینی اللہ, اللہ تلا مخلوقات اللہ کسان جی مان راوڑ دے عملو نکڑی مطابق د سنت ہا لرکوم لکوم ز د دینہ بدای زدی ودنجینہم احسنا لذیکانو یعملون اوھا مھا بندی ورکوم زدی تا دا خیر سا عملون جی ری گول و صین الانص نبی اوکھلک حکم اور حدا کل شرک علم فلا ہوم اک زور کی دی پتا باندھے چی شریک جوڑ کے تال رضائی کی شرکت بانے اس دلیل نو نبرم منزے داروم للیہمر <سلام> <سلام> فو نبی خاصرفت خبربکم تاسوپائے کارو تاسوک ولزی نام آمحا تکڑیا ملنے مطابق متا سنت خام خا داخلواتی شوئی ایمان داوڑے ماپ نکل چی سکلیف اور کئی دا بلار کے گرزی دے فتنا دخل کو العالمین <تصفح> <مَاكُم> <مرگرئو> <تصفح> <تصفح> <تصفح> ان ذا اللہ تعالی خپو یا پائے شپسینو د خلقو گینی ولا یعلم ان اللہ الذین امنوا ولا یعلم ان المنافقین او خامہ ہکارکے واللہ تعالی خلق ایمان راوڑے او خامہ ہکارکے منافقان خلق وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم اولئك كفار ان مؤمنون تام قالوا ان شه زمنا بلارن مبوشد gustsas guna hunaban وما هم بحاملين اور ندیائی پورت ان کے دگنا ہونا خا پور وقدی بوجھنا دگنا نور نوجونا سر دائی بوجھ نلو نام علاقو مہی فل السن خم سام لے گلو حل سلام دار تام سارش پائی کے زر کام آشیواد کرا نونی ولاقی طوفان دوبو حال دارے شری ظلم کا فان جائنا ہوا بفین جاننا آلمی نبشک منگا دے او بچ گو کشت والم گا داقا ردار مخلوقات اویات کے ابراہیم علیہ السلام کلچ جی قوم دی ویم بندگی اللہ الخاص کے نام السلام عليكم خير لكم ان كنتم تعلمون 100 ظفار اد خير ایک تاصو بول رہے انما تعبدون من دون الله اوصانا وتخلقون افکام یقینا بندگی غیۃ تاصو داللا سوا دبوتا نو او جوڑا تاصو درم تاب د لکو یقینا کسان چاس بندگی کل سیوان یختیاں لڑی تاس خوراک در کوش لو لٹو اللہ تعالی سر رزق بندگی دا خاص او شکر کس نے متنو خاص اگتباؤ فقت کر تقزیب کا یقیناً تقزیب کرو ڈیرو متنو ساسو نمک و مال رسول انی پگری سرگی اول پیدائش ورکی اللہ تلاند نو شروع رائے تالا شو اللہ تالا پیدا کو انل یقین اللہ پاسی قدربون من کی چال چی اگاڑی اور ہم کی چاوانی چی اگاڑی او خا سگت واؤ گزولی شیتا سوم اللہ سرازمک کے پاسمان کے سکھ دو سنداری ولز نفرو آیا تاہ وی اصو مرحمتی پاکان چکے دالا پایا تونپ پا ملاقات دا کسان دا نو مدی زماد رحمت نام اولا لہم مزا بن مو دا کسان دیلا زارد درناک وما كان جواب قومی نیس جاب قوم دے براہیم علیہ السلام سی وادی ویل اج نا یاؤ زم فاحو نج کا اللہ تلا درد نام <تصفح> یقین پری إِنَّمَا ڈیری برتن دُونِ اللَّهِ چیمری و کال فِي الْحَيَاةِ او ایل ابراہیم السلام یقین جو سو دہ تعالا ن سیوا بودان معبودان دوبارہ در دوستانے بومن ساسوں کے بجوند دنیاوی کے سم یومل قیامت یکفر بعضکم بیواظم بیاز قیامت پر بعض انکار کی بعض اساسوں دوازنا و الا بعضکم بعضم اولاد بوکی بعض ساسوں بعضوان ویسری ازید پارا اس مددگار نیمانستا و کالربیلہزیزل ہکیم اور علاقہ یقیناً زہجرت کا ان کے محبت لبتا یقیناً اللہ تعالیٰ دے زور اور حکمت نوال دے ووہبنا لہو اسحاقا ویاقوبا وجعلنا فی ذریت نبوت والکتاب او بخل امونگ ابراہیم علیہ السلام تے اسحاق زور اور یاقوب نسے ہو گز ماں پولات کے پیگمبریوں کی تاب نام وا تین ہوں دنیا واخرت لمن سال اور کرو منگا تتا بدلی ددب دنیا کیوں یقین دی واپ آخرت کے خام نے کاملے کانویم ولو تن لومیشتا سلا کلچیل فلتات بتارتاسو نریکار ہی چند آئے نہ الرِّجَالَ لتا تو ن رجا لو تخت ن سبی لوتا من کر آیا تاسو رات ناری نوتام اوپری کوے لاری رخل کو آت للکو پمجل سنو پلو کے پم کا جب قومی نیا نا نو جب دا مشاد روڑم تاضاب اللہ کتیں درست ربام امداد کے معصر آپ مقابل دے قوم مفسدانوں کے ولما جات رسولنا ابراہیم بالبشرام نارکل شرال ملائک زمگا ابراہیم علیہ السلام تبذیر ورکولو قالو انہا محلکو اہل حاضر قریام او ای یقین منگا ہلاکو سی دن کی دے کلوم قَالَ ظالمان فِيهَا ایل ابراہیم السلام یقین پدے کل کے لوت السلام شعم نو آلات گا خبرو پاچکی ہا بش ما بشپکل سلامو دا کو نئے خی داغنا شیبا پاتی ولما ان جاءت رسلنا لودا سي بهم وذاق بهم ذرا هر كلا شرال ملائك زم لود السلام تام نخفشوا بسبب داي اتنغشوا بسبب داي ونسينا وقالوا لا تخف ولا تحزن انا منجوك واهلك يا ملا کو مرے گا مغمجن کے گا یقینا بشکاستوری بدار پاتی گنبازاب کے انامزلالا اہل حاضل سمائے با قانون اب سکون یقیناً ڈالے گلیوں رالے گون کیوں گا پڑی کریوالا یو سخت دام دا اسمان دا طرفنا پس مبرای چنی نافرمانی فرمانی کو لداللہ دا حکمونوں ولقد ترکنا منها آیتاً بینتاً لقوم یاقلون یقیناً پریخی دامنگا دا, دا اکلونا یو نخخ کارا یا قوم دا پارا چاقل نکارلیم مدنا خاہوں شعیب علگلے گا مدن والو زدا رو شعب السلام فکال کو مزم بندگی خاص کے اللہ لرام آ کی دساتے درواز رستان گرد پزمگ کے فساد گون کی فقب فا خزت مرفتوں فاس بہفی دار ری تقزیب کو شعیب السلام انیو او کے دیا سمود لانل نا کار من کرای لڑا د برابر لارے نا او حالداری شری اخیارو دنیا پکارو نا فراؤ نہ کارون فراون و حامان لڑان و لران من سابل بے ناتے فستک برو فر لے وہ سابقین ایقیناً راغلی را دیتا موسیٰ علیہ السلام خط پکا اخکار دریونو دولیو گرا پائز مکا کیاو نو دی بشیدن کی زمگ نازابنا فکلن اخذنا بزمبیہی نو ہر یونیو منگا پسبب دو گناہ دا فمنہم من ارسلنا علیہ حاصبا بعض غ دی شراےگم پی بانے باران نهکارم ومن هم من خذت ہوصہا، بعضغی چی واغی را حبتنا ک چې غیم ومن من خصفنا بهہ لغم او باذری ناسوکو چې خته خکرم گہ پم ک کیم ومن من اغرقنا او بعض گا ج کاقررکل پطوفان کیں۔ ظلم وا کام کری پخلوان مسلت مندیا کمسن کبوتیت مثال مثالدا کسانو چیزوکڑی دل تلا ن سیو مددگاران شان او تجو لاگی چیجوکڑی کوٹ نل بوتے لبوت آنڈے کمزورے کوٹوں نہ مہا کوٹ رجو لاگی لوکانویالاخلگ پہ رے چیلک و ترامت سیوا کا او دائم سالنا بیانو من دخل کو فیدی لرام او سوش نکی پدیبانے مگر عالمان خلق خلق اللہ السماوات واللظہ بالحق فیدا کیا اللہ تعالیٰ اسمان نوزم کا ذا حق کا رکول دبارام ان فی ذالک لآیتا للمومنین یقین پڑے کے خام خا دری دل توحید دی ایمان والو لرام